قل شیتانو لما قدی المرو جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا حقی بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تم سے فرمایا گیا کہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی وہ وعدہ سچا تھا واد اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا اخلف تو کم تو میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا جھوٹے وعدے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی لمبی امیدیں دیں بعد میں نیک بن جانا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح اور دنیا کی فوقیت شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالی وماں کان لیا علیہ کم بن سلطان اللہ اندا مجھے تم پر کوئی غلبہ اور کنٹرول نہیں تھا صرف یہ کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی اور بات بھی صحیح ہے شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر گناہ تو نہیں کرواتا وہ تو صرف گناہ کے لیے وسوسہ دیتا ہے گناہ کا خیال ابھارتا ہے گناہ کرنے والا تو خود انسان ہے تو میں نے تو صرف تمہیں گناہ کی دعوت فستہ جب تم لی تو تم نے میری بات مان لی تم نہ مانتے میری بات اس میں میرا کا قصور ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں بری دعوت دی تمہیں عقل تھی تم عقل کو استعمال کرتے اور میری بات کو نہ مانتے مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کی برائی کی دعوت بہت کمزور ہے انسان اگر ہمت کو اختیار کرے بت ہو جائے تو جب شیطان کسی کو برائی کی دعوت دیتا ہے تو ہلکا سا کمزور سا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ مجھے یہ کرنا ہے اگر وہ اس خیال کو فوراً جھٹک دے اور الا بلام اوز بلّی ہرگیز نگی میں یہ نہیں کر سکتا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کا خیال پختہ نہیں ہوتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہلکا سا خیال آیا تو ہم اس پر غور کرنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ برا خیال پختہ ہو جاتا ہے فلا تلومونی پس تم مجھے ملامت نہ کرو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ منف س خود اپنی جان کو ملامت کرو کہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ماں أَنَا بھی کم <بِمُسْرِخِكُم> میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا وَمَا أَنْتُمْ ان <بِمُسْرِخِ> تم اور تم بھی میری مدد نہیں کر سکتے اب ہم دونوں کو آزاد میں جلنا ہے نہ تم میرے کام آؤ گے نہ میں تمہارے کام آؤں گا اِنی کفر تو بے شک میں نے انکار کیا میں نہیں مانتا بما اشرخ من قبل جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہرایا مجھے شریک ٹھہرانے سے مرادی ہے کہ جتنے مشرقین ہیں وہ در حقیقت بتوں کی پوجا نہیں کرتے شیطان کی پوجا کرتے ہیں شیطان جو کہتا ہے ویسی صورت بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ہر شخص جو شیطان کی فرما برداری کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے فرمان پر شیطان کے حکم کو فوقیت دیتا ہے تو جو تم نے مجھے فوقیت دی مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا میں اس کا انکار کرتا ہوں اور اس سے بری ہوں ان لحم آ علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے وہ ادخل الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من ان تاشتی حل ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں روا دوا ہوں گی خوال فیحم وہ اس میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فیح سلام اور اس جنت میں چاروں طرف سے انہیں سلامتی کی دعائیں ملیں گی سلام پیش کیا جائے گا فرشتے سلام کریں گے جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے بلکہ فرشتے ہر دروازے سے حاضر ہو کر رب کا سلام ان کے سامنے پیش کریں گے کس قدر خوش نصیبی ہے کس قدر کامیاب ہے وہ شخص جو دنیا کی تھوڑی تکلیف برداشت کر کے ہمیشہ کی جنت کو پالے اللہ ہمیں بھی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائی کیا تم نے نہ سوچا کئی فتر کلیمتن تو کلیم توئبہ کیسی مثال بیان فرماتا ہے کلما طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال اور اچھی گفتگو کی مثال اللہ تعالیٰ ایمان کی مثال کیسے بیان کرتا ہے ذرا دیکھو شجر اتن تو جیسے ایک پاکیزا درخت ہو اسلوہ سابتن جس کی جڑ مضبوط ہو وہ فرحا اور اس کی شاخیں فمائی آسمان میں ہوں تو او کلا کلبا اور یہ درخت ہر وقت اپنے رب کے عزن سے پھل دیتا ہو ایسی مثال ایمان کی اور اچھے آمال کی ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں مومن اس قدر ایمان پر مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی ایمان کی جڑیں ختم نہیں ہوتی اور اس کی شاخیں یعنی نیک آمال آسمانوں میں ہیں بلند ہو رہے ہیں اور اس ایمان کے درخت کا پھل کو ہر وقت ملتا ہے یعنی ایمان اور اچھے اعمال کا نتیجہ اور اس کا سلا دنیا میں بھی ہر لمحے ہے ہر ہر قدم پر مدد کی جاتی ہے نزا کے عالم میں قبر میں میدان محشر میں اور جنت میں ایمان کی برکتیں اور عمل صالحہ کی برکتیں ہیں اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور بعض کھجور کے درخت ایسے بھی ہیں کہ پورا سال وہ کھجوریں دیتے ہیں تو مومن کی مثال ایسے ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ مومن کہ دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں اور مومن کی نیکیاں آسمانوں میں بلند ہوتی ہیں اور مومن سدا بہار پھل دینے والا ہے اور جب تک دنیا میں ہے تب بھی لوگوں کے لیے مفید ہے قبر میں جائے تب بھی اللہ تعالی اسے دعا کرنے کا اختیار دیتا ہے اور وہ مومن دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں سے کئی لوگوں کا بیڑا پار کر دیا جاتا ہے تو مومن زندگی میں بھی پھلدار ہے اور زندگی کے بعد بھی ہمیشہ پھل دینے والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ جس طرح مومن سدا بہار ہے اس طرح کوئی دنیا میں درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہے تو صحابہ کرام نے کئی درختوں کی مثالیں بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت چھوٹے بچے تھے اللہ تعالی نے آپ کو وہ ذہانت عطا فرمائی کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد گرامی سے کہا ابا جان جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کہا کیوں نہیں تو کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جواب نہ دے سکے تو مجھے شرم آئی کہ میں اتنا چھوٹی عمر کا ہو کر یہ جواب دوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت اس بات کا اظہار کر دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تصدیق فرماتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس کے تحت محدسین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اچھی بات اور سمجھداری کی بات اگر بچے کے ذہن میں آئے اور وہ کر بھی دے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے بلکہ یہ ادب کا تقاضا ہے اور اگر بالفرض کوئی چھوٹا یا بچہ کوئی اچھی بات بتا دے اور وہ بات اچھی ہو تو اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے یا بچہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا نا کہ اگر تم کہتے تو حضور اس کی تصدیق کرتے اور حضور اس کی تصدیق کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وہ مسل کلیمتن خبی اور ناپاک کلیمے کی مثال کفر کی مثال گناہوں بھری گفتگو کی مثال کا شجر تن جیسے ایک گندا درخت اندرائن کا درخت یہ ایک پودا ہوتا ہے جس میں سخت بدبو ہوتی ہے شر خبیس <الارضی> وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی اوپر سے کاٹ دیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے ماں من قرار اس کے لیے کوئی قرار اور ثابت قدمی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہے اسی طرح کفر اسی طرح برے اعمال اس کی کوئی حیثیت نہیں یو سب تو بالقول ثابت فل حیات دنیا وفیل آخرا ایمان کا ذکر کیا گیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی قول ثابت ایمان پر ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے فل آخرہ اور آخرت میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے آخرت سے مراد قبر کا امتحان ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں جائے گا من کر قبر میں آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے مر رب کا ماں دینو کا ماں کن تقولو فی حق حاضر رجول یہ تین سوال کیے جائیں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا جو مومن ہوگا وہ ان تینوں سوالات کے جوابات دے دے گا اور اس کے لیے قبر تہد نگاہ وسیع ہو جائے اور قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ بن جائے اور جس سے اللہ تعالی ناراض ہوگا وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا ہائی افسوس مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم فرشتے کوڑا اس پر برسائیں گے پوری قبر آگ سے بھڑک جائے گی اور قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا بن جائے گی اب یہ ہم سوچ لیں کہ ہم جو امال اختیار کیے ہوئے ہیں یہ قبر کو جنتی بنائیں گے یہ قبر کو جہنم کا گڑا بنائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق قطع فرمائے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے اور اللہ تعالی ظالموں کو گمراہ فرماتا ہے اور یف عال اللہ یشا اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر ظالم گناگار جن سے اللہ ناراض ہوگا وہ جواب نہیں دے سکیں گے